پڑھنے کا کھاتے جی الام صلی رسم پہلے صاحب آپ یہاں بیٹھے اس بار ٹوٹا کھولے جی ہوا محمد بن صلی اللہ علیہ کریم ایک عدیض شریف کا مفہوم ہے کہ جس, جس کام کو مسلمان جماعت کی شکل میں کریں وہ آسان ہو جاتا ہے کسی کو یاد ہے یہ یا والے مفتی صاحب کو کہ مسلمان کس کس کسی کام کو جماعت کی شکل میں کریں اس کو اللہ آسان کر دیتا ہے عزیز شریف کا مفہوم ہے تو اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے جماعت پر ایک وہ ہے اور ایک یہ ہے کہ مسلمان کسی کام کو مل کر کرے باہمی تامن سے کرے اس کو اللہ آسان کر دیتا ہے آہ, یہ بھی سے. اس, اسی سے ہمارے یہ علاقے کی جو عشر ہے نا اشر عشر جانتے ہیں مسجد نہیں جانتے ہیں جی. جانتے ہیں اچھا جو. کسے کہتے ہیں اشرا پہلے زمانے میں تو مزدور کا تصور نہیں تھا نا تو اس میں تو ہوتا کہ مثلا اب ہماری فصل تیار ہو گئی ہے تو سارے گاؤں والے مل کے پہلے اس کو کاٹیں گے اس کو اشر کہتے ہیں اس میں کھانے کا بندوبست میں کے ذمہ ہوتا تھا اس کی شروعات پھر ہماری فصل ختم تھے مگر آپ کی تیار اس کو کاٹیں گے تو اس طرح سارے گاؤں والے مل کر سارے کام کرتے تھے فصلیں کاٹنے سے جب فارغ ہو گئے تو پھر مکانوں کی مرمت اور تعمیر اس کی اشریں شروع ہو جاتی تھی تو یہ اشرے کا تصور ہے کوئی بہت وہ کو ہوتا تھا مازور یا بڑی عمر کا ہو گیا تو اس کو گاؤں والے لوگ ایسے ہی تعاون کرتے اس کے کام کیسے ہی کرتے تھے اس میں بڑی برکت تھی اور بڑی آسانیاں تھیں گاؤں کے لوگوں کے وہی آپس میں باہر ڈرامے ہوتے تھے فصل کاٹتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ چھڑ کر نہیں چھیڑ چھاڑ کرنے لتاب ہنگامے تفریح کا سامان بھی ہو جاتا تو اس میں ساری چیزیں ان کی ہو جاتی ایسے ہم تو کوئی چیار مضمون کر کے نہیں جاتے بولنے کے لیے جو مضمون اس وقت وارد ہوا اس کو بیان کر لیتے ہیں تو آ یہی مضمون وارد ہوا کہ ایک اپنے اکیلے اکیلے اپنی اصلاح کرنا ہے اکیلے اکیلے اپنی اصلاح کرنا ہے اور ایک اصلاحی نظام کا ایک فرد اور رکن بن کے اس میں شامل ہو کر اصلاح کرنا ہے تو یہ جو دو حدیث ابھی تو دی سبھی نے آپ کے سامنے کیا کہ اگر صاحب نے فرمائی کہ عداللہ علام اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے رحمت کا ہاتھ ہے جماعت کو اور دوسری مسلمان جس کام کو مسلمانوں کے جس جماعت جس کام کو کرے تو اس بلا آسانی اور برکر کر دیتا ہے ایسا ہی جو ہے تو انسان کی اصلاح کا شریعت کا منشا یہ ہے کہ وہ اجتماعی طریقے سے ہو لہذا باجماعت نماز ہے یہ مقرر کی گئی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اللہ علیہ بالگا میں بعض با جماعت نماز پر پوری بات سے لکھی ہے تو گویا یہ تو ایک لازمی رکن فرض درجے کا اصلاحی نظام ہے جس مارے ہر ایک آدمی کے لیے لازم کیا گیا کیوں جماعت میں آئے پھر جو ہے یعنی جماعت کی نماز یہ بعض باتیں ایسی ہیں اس میں واجب کو کہا جاتا ہے بعض بات سے ایسی جس میں سنت موقع کو کہا جاتا ہے اور خیر واجب سنت موقع جو بھی ہو اس کی مزید جو اتر پردیشی ہے یہ سنن شاعر میں سے ہے ایسی سنتیں جو مسلمان اور اسلامی معاشرہ کی علامت سمجھی جاتی ہیں بعض ایسی سنتے ہیں جسے جس دیکھتے آپ پہچانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. ہیں جس سے جس سے آپ پہچانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے وہ کون سی لامتے ہیں سے آپ پہچانیں کہ مسلمانوں کی بستی ہے ہاں جی وہ مسجد اور اذان ہے اسلامی لشکر گزر رہا ہو اور ایک بستی ایسی تھی جس میں سو آدمی رہ رہے تھے سارے کے سارے آدمی نے رات کو ساری رات حاجت میں گزاری نہیں کہ صبح اذان میں جماعت کی نماز نہیں ہوئی اس بستی کے ساتھ اسلامی لشکر کو والا سلوک کرے پھر بعد ہے معلومات میں مسلمانوں کی, کی بستی ہے پہلا ان پر جو ان اقدام کرے وہ کفار والا کرے کیونکہ اس میں سنت میں شائر نہیں تھی علامت والی سنت نہیں تھی اذان اور جماعت کی نماز دوسری بستی میں سو آدمی رہ رہے تھے ستانے آدمیوں نے ساری رات بدکاری میں گزاری لیکن تین آدمیوں میں سے ایک آدمی نے سب آزان دی اور مسجد میں دو پیچھے کھڑے تھے ایک آگے کھڑا تھا تو اس بستی کے ساتھ اسلامی معاملہ کیا جائے گا اور یہ بستی بدر بہتر اس بستی سے جس میں اذان اور جماعت کی نماز نہیں ہوئی اور ساری رات لوگ تھا پڑتے رہے بعض آدمیوں کے بارے میں محنت ہوتی ہے کہ آنے جانے سے سرسے کا سرس نہ سیکھنے کی وجہ سے نہ سمجھنے کی وجہ سے فائدے سے معلوم ہوتا میں دنیا کا فائدہ نہیں محرط امریک صاحب آ رہی ہے آخر تک تو بولو نا بھائی تک اپنا ہی وقت ضائع کر رہے ہیں ہمارا بھی ضائع کر رہے سار صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو جی ہر صاحب آواز آ رہی ہے تو جن کو آواز نہیں ہے تو آگے ہونا جی اب آپ کو آواز نہیں آ رہی تو اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں ہمارا بھی ضائع کر پنکھے چلنے کے بعد تو پھر مشین لگایا کرتے ہیں جی؟ جی؟ کیوں نہیں لگائی گئی یہ تو اتنا ضروری مسئلہ میں نے بیان کیا جس کی اہمیت پر سارا تصور قربان ہے ظاہر سنو تو ہے اور سننے میں اشائر اس پر تو آپ کا سارے سلاسل قربان ہے تو کیا بات رد کی تھی جو بستی جس میں سواد میرے رہتے ہیں سو کے سو نے ساری رات حجد میں گزاری اور اذان اور جماعت کی نماز نہیں ہوئی یہ بدر جی اس سے بدر جہا وہ بستی بھی اس میں سواد ملے رہتے کو بدکاری کرتے رہے لیکن ایک نے اذان دی دو پیچھے کڑی میں جماعت کی نماز کریں کیونکہ ان کے پاس سننے شاعر ہیں اذان اور جماعت تو سننے شاعر کی اہمیت ایک درجے میں فرائز سے زیادہ ہے صاحب آپ ایک مہینہ لگائے گا اس پر اس بات پر حوالے نکالے ہیں جو. کرتے کرتے ہدایات شامی فلانے فلانے سے گا کر کسی جگہ پر بات نکلے گی بات بڑی مشکل پیچیدہ ہوتی ہے تو. ایک دفعہ میں نے بیان میں کہہ دیا کہ جو آج بھی اتنا تنگ دست ہو گیا اس کے گھر پر فاقہ ہے اس کے ذمے سوال کرنا واجب ہے وہ اس کو سوال کرنے پر واجب کا سواب ملے گا تمہارے مدرسے کے مفتی صاحب آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جائز ہی جی یعنی ایسے کہ خبر ادا ہے مفتی صاحب کے ایک مہینہ میں تحقیق کی انہوں نے کہا کہ یہ کتاب میں یہ بات نکلی اور تم کہہ رہے تھے اس کا والا نکلا کتاب میں خیر میں نے کہا اپنے صاحب یہ تو ایک تالک مالا کی ایک وہ ترتیب ہے اس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کھل جاتی ہیں خیر یہ کر رہا تھا کہ سننے شاعر کے بارے میں کہا سنوں نے شاعر کا کی بندی ایک درجہ ہے فرائض سرجادہ ہے تو جماعت کی نماز میں جو بلایا گیا ہے کہ یہ اصلاحی اسلائی نظام ہے شریعت متحرہ کا جو فرد کی شکل میں یہ تو کم از کم ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے جو آدمی جماعت کی نماز میں نہ آتا ہو اور ہو دیندار یہ بہترین سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ تجربہ ہے کتابی والے کہتا وہ میرا تجربہ ہے کہ آدمی دیندار اور نماز پڑھ رہا ہو جماعت کی نماز میں اثر نہ ہوتا ہو یہ خود رائے ہوتا ہے یہ بے دین سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ بے دین کو یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ میں گنگار آدمی ہوں فاسق فاضر آدمی ہوں تو یہ فرض نماز میں جماعت میں حاضر ہونا اس کو واجب سنت موقع اور میں شاعر کی شکل میں دیا گیا اور یہ میرا تجربہ ہے کہ جو آدمی جماعت کی نماز میں آنا شروع ہو گیا اس کو آدھا دین مل گیا آدھا دین اس کو مل گیا جو جماعت کی نماز میں آتا ہے اور مسل کا ماحول باقی آدھا دین مسل کا ماحول اس کے لیے بندوبست کر لے گا تو لہذا اصلاحی ترتیب بھی اجتماعی شکل میں انسان کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا کرتی ہیں ہمارے ساتھی ایک بار پوچھ رہے تھے کہ عورتوں کے لیے بیت جائز ہے جائز نہیں مرنا ضروری ہے اور جو ہم آیتوں جو بیت کا تصور آیا ہے وہ تو عورتوں کے لیے آئے آپ یا نبی اعضاء جا کو منا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں آئیں بیت ہونے کے لیے مسلمان پہلے سے ہیں آپ بیت ہونے کے لیے ہیں کس لیے بیت ہونے کے لیے آئی ہیں اب یہ ہی آئی ہیں مکمل اصلاح اور تربیت باطن کے لیے جو بیت کا پہلا درجہ بیت ایمان ہے اور دوسرا درجہ بیت اصلاح ہے دوسرا درجہ بیت اصلاح ہے باجی نا اللہ اللہ شک میں بلّہ پہلی بات اس آخصوں کو حاصل کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گی وہ لائیا شک چوری نہیں کرے گی وہ لائف زندہ نہیں کریں گے اور آگے کیا ملاد اولاد کو قتل نہیں کریں گے ملاسن گفی معروف ہے اور معاشیت نہیں کریں گی نہیں توڑیں گے اللہ تعالیٰ کے وہ حکامات جو کہ اللہ تبارک نے معروف اچھی باتوں کے کرنے کے بارے میں فرمائے ہوئے ہیں تو با یہ ہونا پیغمبر صلی اللہ علیہ آپ ان کو بے فرما دیں گے وسط وبا یہ ہونا وستخل وستخل اور آپ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حضور استغفار بھی فرمائیں استغفار خود بھی کر سکتا ہے یہ آئے ای اور دوسری آدمی ساری کی ساری اس بات کو بتا رہی ہیں کہ بیعت ہونے کے بعد جہاں یہ بیس ہوتا ہے تو اس کے اپنا استغفار استغار جو شامل ہو جاتا ہے اس میں اللہ تعالی کی رحمت کا زدہ نزول ہے سابق اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود ہی کوئی سزا نافذ فرما دی تو ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی ونظلم جاؤ کا فس تخم اللہ فسط فر فسط فر رسول البا اللہ تب وہ لبا جد اللہ تب وہ بر رہیم ظلم جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر لی ان سے گناہ ہوئے اس کے بعد اگر یہ آ جاتے آپ کے پاس اور معافی مانگتے اللہ تبارک تعالیٰ سے اور معافی مانگتے آپ ان کے لیے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور ذہیم گناہ کے بارے میں عام جو عام تک کی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ گناہ کا تذکرہ کسی کے آگے نہیں کریں گے گناہ کر کے گناہ کا تذکرہ کسی آگے کرنا میں نے ایسا گناہ کیا ہے یہ دگنا گناہ ہے لیکن جہاں آدمی کا بیت کا تعلق اصلاح کا تعلق ہے تو وہاں اصلاح کے لیے اپنی بار کو ظاہر کرنا اس کو شریعت نے من نہیں کیا ہے اور مشائت کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے تو سان انسان سارے گناؤں کا تذکرہ جب تک کر لیں مریض سارے گناہوں کا تذکرہ کر لیں تو بوجود اس سب کے باوجود اس کو اپنی جان سے گٹیا نظر آئے اگر اس کو اپنی سے مریضوں سے گھٹیا نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ آدمی اپنی خیر منائے یہ کامل نہیں یہ کامل نہیں ہے اس کے باوجود پھر بھی اپنے سب سفس آتے آدمی اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مشایخ کے کے سینے سفینے ہوتے ہیں اور دفینے ہوتے ہیں کہ اس میں سب کے خراب آلات دفن ہوتے ہیں بلاد دفن ہوتے ہیں اور کسی کو بتانا نہیں ہوتا اس پر درجہ برجہ مفتی صاحب کہیں گے کہ اللہ یہ شک میں شرک نہیں کریں گی تو, تو موٹی موٹی بات ہے کہ شرک ذات شرخ سفا شرک عبادت اللہ دو نہیں ہے کہ رگو سجدہ منت یہ کسی اور کی نہیں کرنی اللہ کی کرنی ہے بس یہ تو معلومات تو سربل کیا جائے تو ایک تو موٹا موٹا ظاہر شرک ہے اور ایک بڑی باریکیاں ہیں جو قلب میں قلب سے دھلتی ہیں وہ تربیت سے ہوتی ہے صحبت سے اور ذکر کار کی روشنی اور مجاہدہ سے اور صحبت سے تو آدمی کی روشنی جب زیادہ ہوتی ہے باتن کی تو اس سے آدمی کو وہ شرک کی باتیں ڈرانا شروع ہو جاتی ہیں چلتا تھا گئے اس کو شیانسوس ادس وہ ضروری ہے بات کی عرض کر رہے تھے جی ہاں وہ پہلے تو اس روشنی ذکر کی روشنی سے سو کی روشنی کے بعد ذکر کی روشنی کے بعد تو آدمی کو آگاہی ہوتی جاتی ہے کہ یہ باتیں شرک کی ہیں پھر چھٹنا شروع ہوتی ہیں وہ ان کا فیم مرفت تو حقیقت میں مرفت پانی پر چلنے کو نہیں کہتے ہیں آواہ اور میں پانی پر چلنا یہ مرفت مرفت کہتے ہیں تعلق الگ اور اللہ کی رضا کی باتوں کو سمجھنا گہرے سے گہرا سمجھنا حضرت جنید بغدادی جی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں لیا میں کتاب میں کہتے ہیں میری جب پیشی ہوئی کہ کیا لے کر آیا تو میرا خیال ہوا کہ عمل کو کوئی پیش کرنے کے قابل نہیں ہے ایک بات کو پیش کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے آپ کی توحید پر اپنی زندگی گزاری مجھ سے فرمایا گیا کہ آپ کے ایک دن پیٹ خراب ہوا تھا آپ نے وہ لیا تو لبن یاد کرو دودھ والی ذات جب پیٹ خراب ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ دودھ پینے سے پیٹ خراب ہوا ہے دودھ پینے سے پیٹ خراب ہونا جب آپ نے کہا تو آپ کی توحید کہاں رہی تھی حالانکہ عام طور پر ہم آم لوگوں کے لیے اسباب کے ساتھ کسی بات کو متعلق کر کے بیان کرنا جائز ہے عام تک یہ مسئلہ ہے کہ میں نے کہا میری بہن نے دودھ دیا دیا تو اللہ نہیں ہے لیکن پریشر کی بات نہیں ہے یا میں نے چنے کھا لیے تھے مجھے پیٹ میں درد ہوا یا فلاں جگہ کوئی چیز کھا لی جس سے درد شروع ہو گئے اللہ کے خاص بندوں کی بات یہ اللہ تعالیٰ یوں چاہتے ہیں کہ ان کی نگاہ اخبار پر نہ ہوا کرے نگاہ ان کی اخبار پر نہ ہوا کرے وہ سبب پر ہوا کرے کیونکہ ان سے اللہ تبارک صلاح توحید کا بہت اونچا مقام چاہتا ہے کہتے پھر یہ جی بات سامنے آ کہ توحید بھی ناقص کی گئی اب کیا کریں اب اللہ تعالیٰ کے فضل کا ہی سہارا ہے تو اللہ تبارک فضل سے ہی بکثر فرمائی اللہ تبارک صلی بہت قدردان ہے امیامن مسکار حضرت الدن یرا یار امی امیا من مسکار حضرت یرا جو آیا ہے کہ ایک مسکال کے برابر کوئی نیکی کرے تو وہ لکھی جاتی ہے ایک مسکال کے برابر کوئی برائی کرے تو لکھی جاتی ہے تو مسکال کے برابر برائی لکھی جاتی کے بارے میں تزیز شریف میں تفصیل آئی کہ دائیں بازو والا فرشتہ امیر ہے اور بائیں بازو والا معمور ہے نیکی کرنے والا تو امیر ہے جو نیکی ہوتی ہے اس کو لکھ لیتا ہے بائیں طرف والا جو برائی ہوتی ہے وہ مطلب وہ اجازت طلب کرتا ہے کہ میں لکھوں تو اس کو جائیں طرف والا فرشتہ جو امیر کہتا ہے کہ تجھے کیا پتہ ہے اللہ کے بندے ہو سکتا ہے تو ہو جائے تو لہذا صبح کی آئی ہوئی فرشتوں کی جماعت اثر کے وقت اس سے رخصت ہونا ہوتا ہے وہ اثر تک منتظر رہتا ہے سبیرا گناہ کے بارے میں توزو کیا نماز پڑی وہ دھل گیا صاف ہو گیا کبیرا گنا کے بارے میں تو بابا غیرہ تو بتائے بونا ہوتا ہے جب ان میں سے کوئی بات نہ ہوئی اور اب اصل کو وہ فرشتوں کی جماعت جا رہی ہے تب انہوں نے اپنا ریکارڈ مکمل کرنا ہے پھر وہ ابان لامے میں لکھ لیتے ہیں تو یہاں بھی اللہ تعالی کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ نیکی تو فوری لکھی گئی نیکی کی نیت لکھی گئی نیت پر ایک دے لکھی گئی کرنے پر دس دے لکھی گئی برائی کرنے کے بعد بھی نہیں لکھی گئی صبح سے سر تک فرشتوں نے انتظار کیا کے بعد لکھی گئی پھر بھی ایک لکھی گئی اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اس کے بعد بھی مہ ہونے کے اور توبہ کے قبول ہونے کی گنجائش رکھی ہوگی کہ جب تک انسان کی روح ہلک میں آ کر اٹک نہ جائے اس وقت تک توبہ کو قبول کیا جاتا ہے اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے کہ جب اس کی روح باقی بدن سے نکل کر حلق میں آ کر اٹک گئی نہ اس وقت اللہ تبار کر گنجائش چھوڑی ہوئی ہے بات کیا تو ایسے ہی لاش سکنا چوری کرنا چوری کرنا جی؟ کسی کا تلا توڑا اور نہ کوئی چیز نکالی چوری میں باریک سے باریک تر باتے ہیں باریک سے باریک تر باتیں ہیں کابل کے آلات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ اپنا کھانا مدرسے کو لاتے تھے اور ہمام جہاں پانی گرم ہوتا تھا اس کی آگ کے قریب چھوڑ دیتے تھے کہ یہ گرم رہے اور کھانے کے وقت اگر کھا لیتے تھے آگ کے اوپر نہیں رکھتے تھے پاس اس باول میں چھوڑتا جب مہینہ گزرا تو انہوں نے منتظام والے لوگوں کو مہینے میں اس گرم کی سہولت کا پیسے ادا کیے صاحب رحمتہ اللہ علیہ پیسے ادا کیے حالانکہ آگ کے اوپر نہیں رکھی تھی کہ خدا ناخواستہ اتنا جب میں نے استفادہ کیا ہے اس کی ادائیگی کی کروں تو اتنی چوری نہ ہو جائے چوٹری لوگ یہاں تک باری کیا ہے یہ ہمارے کاور کے حالات میں لکھے ہوئے کہ اب پڑھا رہے ہیں آدمی آ گیا شد ضروری اشت ضرورت تھی اس سے بات کی اور بات کرتے ہوئے گڑی کو دیکھا پانچ منٹ لگے ہیں اس کو اپنے پاس لکھ لیا اور سارے مہینے کو جمع کرتے تھے ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے جتنے ہوئے تو محتمن صاحب کو خط لکھتے تھے کہ اس مہینے ہماری تنخواہ سے اتنے گھنٹے کی مزدوری کاٹ لیں کیونکہ اتنی دیر ہم کام نہیں کر سکے ہم باتیں کرتے رہے اتنی دیر توارا توڑ کر نکالنا نہیں ہے تفصیلات ہیں اس کی ہاں جیوش میں ولا یزین جی؟ بدکاری نہیں کریں گے ایدکاری جی؟ دنا... کرتے ہیں زبان بدکاری کرتی ہے اور, والفر جو اور او تو آخری مرالے عملی جو بدکاری ہوتی ہے وہ تو آخری مرالے ہیں ورنہ سے پہلے آنکھ نہ کر دی ہوتی ہے کان سے نہ کر رہا ہوتا ہے زبان جی؟ سومنے کی قوت اور کلب قلب کیسے کر رہا ہوتا ہے قلب ان تصورات اور خیالات کو لے کر چل رہا ہوتا ہے پانچ منٹ دس منٹ آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ قلب میں نے خیالات کو اٹھایا اتنی دیر تو, تو کے مراقبے میں ہے جو قلب سے کر رہا ہے جو کہ روحانی لحاظ سے اگر یہ سنسار تو امریکہ پر نافذ ہوتا ہے چار گواؤں کہنے کے بعد لیکن روحانی لحاظ سے اس سے زیادہ خطرناک چاہیے وہ چیز قلب میں اس کو تو چلا رہا ہے है? کہ وہ جگہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کا عرش ہے کہ میں کسی جگہ نہیں سماتا اگر سماتا ہوں تو بندہ امامن کے قلب میں سماتا ہوں اس عظمت والی جگہ پر جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش زیادہ عظمت والی ہے قلب امومن لائک سے زیادہ برتر عظمت والا ہے کیونکہ عرش عرش محلہ جو ہے اس, اس پر اللہ تبارے ساتھ بیٹھ نہیں رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے جلوس کا یعنی بیٹھنے کا اس کو اعزاز حاصل ہوا ہوا اور کل عموماً جو ہے اس کو دھیان کا اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ اس کی لہر آتی گزرتی ہے اس پر لہذا اس کی بہت عظمت ہے اس اسلح کے مدارج ہیں مداس اللہ دہنا کہ گلا گھونٹ کر مار دینا سروں میں رواج تھا بیٹی کو زندہ دفن کر لیتے تھے تو ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی اس میں بڑی ذمہ واریاں ہیں اولاد کی, کی بیمار ہوا فلانا خاصہ اور بیمار ہونے کے بعد آپ کے پاس وسائل تھے علاج کہ آپ نے نہ کیا اور ان کو نقصان پہنچا تو یہ تو جفرنا کے ماتحت میں آ رہا ہے رحمت اللہ علیہ سے کوئی آدمی بیت ہوئے اور شاید کوئی علم تھے تو بیت ہونے کے بعد کہتے ہیں معاملات کی پابندی کرو تاجر کی پابندی کرو ذکر کی پابندی کرو مختلف نوافل کی پابندی کرو فرار کی پابندی تو لازم ہے ہی ہر کسی پر لازم ہے تصوف میں تو جو ترقی ہوتی ہے وہ نوافل کی پابندی سے ہوتی ہے اس لیے آئی تصوف دو قسم کے ہوتا ہے ایک محققین اے غیر محققین غیر موقعقین میں بات کو سنا ہوا ہے کہ تصور میں ترقی تو نوافل سے ہوتی ہے جہاں نوافل پر غور دیتے ہیں فرائض سے فارغ ہو جاتے ہیں فرائض کا اہتمام نہیں کرتے مقین کا پتہ ہوتا ہے کہ ترقی نوافل سے ہوتی ہے یقیناً لیکن نوافل سے ترقی فرائض کی تکمیل کے بعد ہوتی ہے جب آپ فرائض کو مکمل کریں اس کے بعد نوافل میں آپ کوشش کریں تو قرب بالفرائض ہے وہ اصلی قرب جو ہے اور قرب کا مہم شعبہ جو ہے اور قرب الفرائے جو اس کے بعد موافل کی کوشش کیونکہ قرب خاص نصیب ہوتا ہے تو نے معاملات کی پابندی کی معاملات کی پابندی کرتے ہوئے رہے بیٹا بھی مارو آپ بیٹا بیمار ہو ساری رات روئے اور جب روئے تین سونا نصیب نہ ہو اور جب پہلی رات دا سوئے نہیں تو اٹھنا نہ سکے ساجت خطد رہے گی اگر ان کا تو خیال تھا کہ بزرگ بننا ہے تو اجرت پڑتے تو بیٹے کی ڈانٹ ٹپٹ کرتے اس کو غصے کرتے شور مچاتے اس کے لیے اور کچھ احساس نہیں ہوا بیٹا ایسے بیمار تھا کہ ایک رات اس کی وفات ہوتی تم نے خط لکھا کہ حضرت بیٹے کی وفات ہو گئی اور میں اپنی کوتائی سے اس بات کو سمجھ نہ پایا کہ اس شریر بیمار ہے الٹا میں اس کو غصے کر پڑ رہا کہ میرے معاملات میں فرق ڈال رہا ہے میرے دن کو خراب کر رہا ہے لیکن بہرحال اس کی وفات ہوگی میں بہت دکھیا ہوں اور میرا دل بہت دکھیا ہے مجھے اس کی یاد آتی ہے اور اپنی کوتاحی کا احساس ہوتا ہے جس سے میں پریشان ہوں تو انہوں نے ان کو پہلے تسلی اور ان کے غم کا علاج کرتے ہوئے بعد میں ان کو لکھا کہ وہ تو وفات پا گیا لیکن تجھے انسان بنا گیا لیکن تجھے اس بات کا احساس دلایا کہ اب بیماری میں تو تجربہ سے زیادہ ضروری اس کی دیکھ بھال اس کا علاج مال لیا تھا دیکھ بھال تھی اس سے مگر اگر وقت ملتا تو ہوتا جدی پڑھ لینا چاہیے تھا اور جو رہ گیا تو اس پر افسوس اور کلک ہونا چاہیے تھا بس یہ شریر کی ترتیب تھی کرب سے حاصل ہوتا ہے قربیلائی تو امرے حال سے اور ہوتا ہے کہ اس وقت میں نے کیا کرنا ہے آدمی ماشاء اللہ کھڑا ہے باجمات میں امام من پڑھا رہا ہوں آگے چھوٹا بچہ سڑک پر آ گیا گاڑیاں جانے کا خطرہ ہے اب مجھے ہی پتہ چلا ہے کا ماشاء ماشاءاللہ بہت ہو خوش بڑی کیف سے پڑھ رہا ہوں اب یہ نماز مجھے تعلق لائی نہیں جلا رہی اب ہماری لائی یہ تھا کہ نماز کو میں توڑوں اور دوڑوں آگے جا کر اس بچے کو اٹھاؤں اور اس کو محفوظ کروں جب محفوظ ہو جائے تو دوبارہ نماز پوچھ ڈاکٹروں کے لیے ڈائیوں کے لیے جو مسئلہ ہے کہ اگر یہ مریض سے ہیں اور ٹلتے ہیں تو مریض کی جان دائی کے لیے کہ اگر زچا جننے والی عورت یا بچہ یا زچہ کی جان یا بچہ کی جان اس کے تجربے سے ہوگا کہ اس کے خطرے میں ہے تو یہ نماز کو مخر کرے گی یہاں تک مخر کرے گی کہ آخری وقت میں پڑے گی اب اندازہ ہوا کہ اب اگر میں ہٹتی ہوں تو میں کسی کی جان جاتی ہے تو نماز کو کزا کرے گی اور پھر پڑے گی اس کو اس کو کزا کا گناہ نہیں ہے ہم نے ایک اپریشن شروع کیا یہ سم ترہتر کا کنسلٹنٹ سرجن آیا نے کہا مریض ایمرجنسی والے تیار ہیں میں نے کہا تیار ہیں کہ جلدی لاؤ میں نے کہا جی ایک گولی لگی ہوئی عورت ہے پہلے اس کا اپریشن کرنا ہے اس کو لاؤ جی میں دیکھا تھا گھنٹا باقی ہے مغرب کی نماز میں اور اس سے ہم فارغ ہو جائیں گے مگر کیونکہ ان کے باقی کیس کریں گے اس کو جب کھولا تو کنسلٹنٹ نے کہا ڈاکٹر صاحب صرف گولی نہیں لگی ہوئی ہے عورت کا کوئی پانچ چھ مہینے کا حمل ہے اور گولی تو اس کے پیر کاندھوں کو بھی پار کیے ہوئے ہے اس کے بچہ دانیوں کو بھی سوراخ کیے ہوئے ہیں اور یہ بہت اب مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اچھا چار آدمی ہم کر رہے ہیں اب مغرب کی جان ہوگی مغرب کا وقت گزرتا گیا جی پندرہ میں آدھا گھنٹہ پینتالیس منٹ گھنٹہ اب اس کے بعد جو ہے تو پھر نماز کا گزا ہونے کے رہے ہیں میں نے غور کیا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ چار آدمی ہیں اس میں سے ایک آدمی کو وٹل کر نماز پڑھنی پڑے گی باقی تین کام کرتے رہیں گے یا دو کر سکتے ہیں دو کام کرتے رہیں گے تو میں نے کہا جی میں نماز گزرا رہا ہوں سان کی جان کی کوئی تمہارے درد نزدیک نہیں ہے اور نماز پہنچا رہے ہو کیا یہ کام نہیں ہو رہا ہے خیر میں ذرا خاموشی اختیار کی گورنمنٹ میں, میں میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ میرے ذمہ فرائض میں سے فریضہ ہے کہ جا اس نوکری کو میں چھوڑوں گا کیونکہ نماز پہنچا ہونے کے لات ہو رہے ہیں تو میں نے چاقو وہاں پر رکھا اور میں پیچھے کرنند اٹھانے لگا تو وہ آدمی تھا دیندار دند... کرانے کا تھا بنائے تو اسے دیندار کرانے کا تھا دن کے بارے میں اس کو فائم تھا اس کو اندازہ ہو گیا کہ بات اس نے قدم اٹھا لیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جائیں آپ نماز پڑھ کے آ جائیں میں کیا نماز پڑھ کے آ گیا انہوں نے کہا سارے اتنا میں نے کر لیا ہے اب باقی آپ کریں ٹھیک جی ہے تو چلے گئے خیر اللہ نے اس کی بھی جان بچائی ہے ہمارا بھی ہم نے کیا تو ابھی ہماری کی ترکیب ہے قربی لائی اب جو ہے وہ قربی لائی صرف عمل پر نہیں ہے ہاں جی وہ میں نے کیا بولا تھا حال کے امر پر ہے امر پر نہیں ہے حال کے امر پر ہے قربی لائی امر پر نہیں ہے حال کے امر پر ہے کس وقت کیا کرنا ہے ہاں جی اس وقت کیا کرنا ہے کیونکہ اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کا فریضہ جو متوجہ اس کو پورا کرنا ہے آپ یہاں سے جان بچانے کے فریضہ متوجہ ہے فریضہ نماز اللہ پھر اس کے بعد وخر ہو جائے گا رضوا بدر میں سطح رمضان مبارک کو تھی منظور صلی اللہ حسن عمر فرما دیا کہ روزہ توڑ دیں روزہ توڑ دیا صحابہ کرام نے کچھ ایسے با اور کبھی لوگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم روزہ نہیں توڑتے کیوں کہ ہم تو ہمیں روزہ کوئی تکلیف نہیں دیتا ہم روزے کے ساتھ لڑ سکتے ہیں روزہ رکھ کے لڑے وہ تو جنگ کے اختتام پر آپ نے فرمایا کہ آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے کیونکہ اس وقت حال کا امر اس وقت کا جو امرض کی زبان میں بارش صدا ہوا تھا وہ روزہ توڑنے کا تھا تو دین تو شارے دینی اللہ تعالی کی رازت الجلال اور اللہ تعالی کے نمائندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی منشا کو پورا کرنا دین تو یہ ہے لہذا آپ اس وقت دین یہ تھا کیونکہ اب تک تازہ ہونے کی قوت کی لڑنے کے ضرورت تھی اور خندق کی جنگ میں چار نمازیں قدا ہوئی ہیں خندق کی جنگ تو آئے تھے کہتے ہیں اتنا سخت ٹینشن اتنی سخت تکلیف کے راتے بلاگت القلوب الراجر افسار آنکھیں پتھرا گئیں بلغت القلوب ہراجر کلج منہ کو آگئے گئے وہ تو ضنون بلائے اللہ تعالی کے بارے میں عجیب و غریب و ہم گھمان آنے لگے اس بات کو تو سیکورٹی والا سمجھے گا سیکھا کہ تفسیر کی روشن اس میں ہے باہر نفسیات اور ماہر ہے دماغی سمجھے گا کہ اس میں ٹینشن کے تین درجے جو دماغی بیماری میں آتے ہیں وہ بیان ہوئے ہوئے ہیں انہیں بلاغت القربہ بلاغت القروف حاضر کہ اب ٹینشن تیسرے درجے کو پہنچتا ہے تو آدمی کو آنا شروع ہو جاتے ہیں صاحب اکرام کے روزم آدمیوں کو اللہ تعالی کی مدد آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہو رہا اس بات کو میں نے بیان کیا ڈاکٹر سیار صاحب کہتے ہیں کہ یہ مناسبین کفار کے بارے میں تھی یہ بات نہیں کہا جی ہمیں تو اپنی کسی بات پر بھی جذب نہیں ہوتا ان پڑھ آدمی ہوں مجھے اپنی کسی بات پر جذب نہیں, جذب نہیں ہے جزب یہ کہ یہی ہے سر یہ کتابوں کو دیکھو بھائی اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو غلطی ہماری ہو گئی میں نے کہا ہمارے مطالعے میں تو مارے زبان نہیں بات رہی ہوئی اب انہوں نے کہا مولانا افغانی مولانا شمت اللہ افغانی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ افغانی صاحب تو بہت ملپایا شخصیت ہیں اگر انہوں نے لکھا ہوا ہے تو میں کیسے کیا کہوں آپ کو جی خیر میں نے کہا کتاب لائیں کتاب لائی گئی کتاب کو ہم نے دیکھا تو ان کے کسی شاگرد عبد الغنی نے ان کے درسوں کو اور ان کے بیانوں کو مرکب کیا ہے میں نے کہا مارف القرآن لاؤ مارف القرآن لائے تھوڑا یاد ہے آپ کو موقع مارف القرآن لائے جب مارف القرآن میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ کتاب شمسلاقانی صاحب کی نہیں ہے وہ کتاب عبد الغنی کی ہے میں نے تب سر کہا تھا صاحب نے ماشاء اللہ کوشش کی ہے اور مفید ضرور ہے لیکن ابنی صاحب اس سطح پر نہیں لا سکے کتاب کو جو عزت عزر افغانی کی سطح تھی اس سطح پر نہیں لا سکے, سکے. کہہ رہے تھے ایسے ہی زمین بات مفتی صاحب کی دلچسپی کے لیے ہم نے کہہ دی اصل بات کیا کہہ رہے تھے جے. ہار کا امر ہے ہار کے امر کا فیم عظیم مارفت ہے حال کے عمر کا فہم عظیم مار ہے عالمی شہ کو ہو سکتا ہے لیکن عارف نہ ہو تو حال کیمر کے امر کے اس کی پرخ اس کو نہیں ہوتی آدمی شیخو عزیز ہو سکتا ہے لیکن حال کے کی پرخ یہ تو مار ہے ضروری نہیں کہ اس کو ہو عالم مفتی ہو سکتا ہے لیکن حال کے امر کی پرک یہ مار ہے یہ ضروری نہیں کہ اس کو ہو شیش رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں ان کے پاس کسی فقیر عالم کا درس تھا تو ان کے جو شاگرد تھے تو وہ ہنس گئے تھے کہ اس کو دیکھو لکر میں لگا ہوا ہے صوفی آدمی ہے کیا سمجھتا ہوگا استاد صاحب نے کہا کہ بے قدر نہ کیا کرو کی قدر کیا کرو شاگرد تو شاگر وغیرہ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یعنی شوق ہوتے ہیں شاگرد شوق ہوتے ہیں اور دیکھا کہ اور ایسے افرادہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو آئے نے مسئلہ سے پوچھا تو وہ مسئلہ کوئی عملی تھا جو آدمی کو عمل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک تو نظریہ مسئلہ ہوتا ہے بس میرے لیے لازمی نہیں ہے وہ طلاق کے مسئلے پیچیدگیاں مجھے تو لازمی نہیں ہے کہ مجھے آتی ہوں تو مفتی کو کو والی چاہیے کہ لاکر کے پاس جا کر پوچھے گا عملی عملہ عمل اگر مسواق کے بارے میں اگر آپ کہیں تو ہوتا ہے کہ عملی چیز ہے کے بارے میں تو غلطی پیچیدگیاں اتنی اپنے مشاعر سے سے اور زندگی میں کر کے سیکھی ہوئی ہیں کہ لاز نہیں فائدے والا سوا بڑی چیز ہے بات ہے تو شیب نے جب بات کی تو طلباء کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے ان کی کتابوں کے دفتر کے دفتر اور درسوں کے دنوں کے دن ان کو دس پندرہ منٹ میں گھنٹے میں کھنگال کر بتا دیے پھر اپنے مارفت ہے جب آدمی مارفت کی تین باتیں ترک گنا گنا اور معصیت کو جب آدمی ترک کرتا ہے اور دنیا کی بے رغبتی جب دنیا کے ساتھ اس کا چپٹنا اور دنیا کا مقصد ہونا اور دنیا کا نسبے جلد سے نکلتا ہے دنیا کی بے رگبتی آتی ہے پہلی بات کیا گئی تھی ترک باسیت وہ تکوا ہے پھر زہر زہ دنیا کی وہ کو چمٹنا وہ بات اس کا ترک ہونا اور تیسرے درجے میں پھر جو علم اس کے پاس ہے اس پر عمل اس کے بارے میں پھر اللہ وہ علم لیتا ہے جو یہ نہیں جانتا علم کو دیا جاتا ہے کو غیبی فہم اور پرکھی فہم غیبی فہم اور پرکھ اس کو دی جاتی ہے ایک تو ذہد کی بات بھی کر لیتے دوسری بات دونوں باتیں بھولنا جائیں دونوں کو کرنا ضروری زوت میں یہ ہے کہ زود میں کے مال نہیں ہیں عثمان کے ساتھ پاس سوال کرنے کے لیے آدمی آیا مہمان آیا سوال کرنے کی نیت تھی جب گھر آ پائے تو نوکر غصہ کیا کہ چراغ میں موٹی باتی ڈالی ہوئی ہے اس سے تیل زیادہ جلے گا نہیں یا اللہ اس آدمی سے ٹکرے جو چراغ کی اور باتی کے جھگڑے کر رہا ہے تیل کے جلنے کا جھگڑا کر رہا ہے تو مجھے کیا دے گا نہیں وہ تو اللہ کا مال ہے جس کا میں محافظ ہوں وہ مال کی محبت نہیں ہے امر کی محبت ہے جس کا پورا کرنا میرے ذمہ ہے وہ محبت مال کی نہیں ہماری لائی کی تو اس کے ساتھ تو اتنا تعلق ہے لیکن وہ اللہ کے لیے ہے اس مال کی محبت میں نہیں ہے ایک بات آ گئی دوسری بات فہم کے بارے میں آپ سے محرط کر رہا تھا ہمارے, ہمارے صاحب مرحوم جن بزرگوں سے بیٹھ تھے بزرگ تھے انہوں نے جی واقعہ بتایا <تصح> کہا کہ علاقے میں ایک آدمی گم ہو گیا تو مفقود خبر جو آدمی گم ہو گیا اس کی کوئی خبر نہیں ہے تو اس کے اس کے بارے میں جو فتوا ہوا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ چار سال تک مفقود خبر رہا تو اس کی بیوی پھر دوسرا نکاح کرے گی آج علاقے سے مفقوضل خبر ہو گیا اور چار سال اس کے پورے ہو گئے اور علاقے کے علماء سے لوگوں نے استفتا کر کے فتو لکھ کر سب سے دستخط کرا لیے کہ بس اسورت کے لیے دوسرا کہا جائے دے. ہمارے والد صاحب نے کہا کہ ہمارے حضرت صاحب تشریف لائے ہوئے تھے یعنی وہ جب آتے تھے ان کے ساتھ دورے میں نہیں ہوتا تھا ان کے ساتھ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ علماء نے کہا کہ پرانے حضرت صاحب جو تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا بھی دستخط کرا دیں کیونکہ لوگوں کو ان کی بڑی تاعر ہے تو بات اور پکی ہو جائے گی ان کے پاس آ آدمی تو ہر ایک آدمی کو چند کہتے تھے چاند کو ہمارے علاقے کی زبان میں چند کہتے ہیں تو آگے انہوں نے کہا کہ جی یہ فتوا ہے نے لکھا ہوا ہے اور یہ مقبول و خبر کا رکھتے اس پر دستخط کرنا ہے انت کہا انت کہا اس پر دستخط نہیں ہو سکتے آپ جائیں کہ فتوا ٹھیک ہے فتوا ٹھیک ہے دستخط کرنے کا دستخط نہیں ہے میں نہیں کر سکتا آپ جائیں یہ چلے گئے انہوں نے کہا یہ حضرت صاحب نے دستخط نہیں دستخط نہیں کیا تو اس نہ کرنے کی وجہ سے وہ بات ایک آ ایک دو دن موخر ہو گئی جو بخر ہو گئی جس آدمی کا من جیسا وہ آ موجود ہوا اس پر لوگوں کو پتہ چلا کر یہ تو دستر کر دیتے ہیں فورت کا ہو جاتا دیکھا اور دو دن کے بعد خاص دیا تھا تو اللہ تو یہ پھر اس کے بعد مارفت کے بعد یہ بصیرت ہے بس ایک بات کی نور ہے جو اللہ تبارک طلاق میں طلق والے بندوں کو نصیب سبحان اللہ جید. ذکر پر کتنی دیر لگا کرتی ہے دس منٹ میں ہو جاتا ہے